یہ پیغام میں نے لیا ہے یہودا کی کتاب جو بائبل مقدس کی چھوٹی کتابوں میں سے ہے یہودا جو ہے یاقوب کا بھائی ہے اور یاقوب جو ہے وہ یسو کا یسو مسیح کا چھوٹا بھائی ہے جس نے چھوٹا سا خط لکھا ہے قرآن یسو کے دو بھائی خدمت میں آئے یعقوب اور اور جو یقو تھا وہ پہلی کلیسیا کا لیڈر تھا یا رسولوں کا رسول تھا وہ اس میں جو پہلی آیت ہے نکال لی آپ نے دو سو چالیس نمبر پیج ہے ہم بھائی پڑھیں گے پہلی آیت اور دوسری آیت پہلی آیت جو ہے یہ برکت ہے برکت کے کلمات ہیں اور جو آخری دو آیتیں ہیں اس خط کی وہ بھی برکت کے کلمات ہیں تو یہاں اپنے خط کو برکت سے شروع کرتا ہے اور برکت سے ہی ختم کرودا <تصفح> کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ اور یاقوب کا بھائی ہے ان بلائے ہوں کے نام ہو خدا باپ میں عزیز اور یسو مسیح کے لیے محفوظ ہیں دوسری <تصفح> رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے تو <تصفح> انٹروڈکشن پیش کرتا ہے کہ میں مسیح کا بندہ اور کب کا بھائی ہائی گرچہ یہ مسیح کا بھائی ہے لیکن اپنے آپ کو یہ کم درجہ دے رہا ہے اور کس میں یہ کا بھائی ہوں اور دوسری آیت میں اور پہلی آیت کے آخر میں اور دوسری آیت میں وہ یہ بتاتا ہے خدا نے ہمارے لیے تین کام کیے ہیں کیا تین کام کیے ہیں ان بلائے ہوں کے نام سب سے پہلے اس نے ہمیں بلایا ہے سب سے پہلے اس نے ہمیں بلایا ہے دوسری بات جو خدا باد میں عزیز ہے وہ ہمیں عزیز سمجھتا ہے ہم اس کے عزیز ہیں عزیز کا مطلب ہے رشتہ دار ہے اگر نہیں فلاح میرا عزیز ہے مطلب کہ میرا رشتہ دار وی آر کال اینڈ وی آر لوڈ بائی گاڈ خدا نے ہمیں بلایا ہے خدا نے آپ کو بلایا ہے اور خدا آپ سے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے اور تیسری آئے تیسری بات اور, اور یسو مسیح کے لیے محفوظ ہیں یسو مسیح کے لیے محفوظ ہیں خدا نے آپ کو مسیح کے لیے محفوظ کیا ہے تاکہ جس دن وہ آئے, آئے گا خدا پیش کر سکے آپ سال کالز این ہی لوز این ہی کیپس وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے کس کے لیے یسو مسیح کے لیے محفوظ کا مطلب ہے حفاظت کرتا ہے آپ اپنی قیمتی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں آپ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہماری حفاظت کون کرتا ہے خدا کرتا ہے کس کے لیے یس کے لیے اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو کے بان کا جاگنا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے کس چیز سے حفاظت کرتا ہے تم گناہ میں نہ گر جاؤ آزمائش میں نہ گر جاؤ ہم بدی میں نہ گر جائیں ہم لالچ میں نہ گر جائیں ہم خود غرضی میں نہ گر جائیں خدا ہماری کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے چوبیسویں آئے اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پور جلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے وہ کون ہے خدا ہے بے تمہیں کھڑا کر سکتا ہے کمال خوشی کے ساتھ دماؤ تمہیں دماؤ کھڑا کرے گا جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچائے گا وہ کون ہے وہ خدا, خدا ہے خدا نہیں چاہتا ہم, ہم زندگی میں ٹھوکرے کھائے ہم گرتے رہیں بلکہ وہ ہمیں ٹھوکر کھانے سے کیا کرنا چاہتا ہے بچانا چاہتا یہ ہے اس خط کا شروع اور اس خط کا اینڈ لیکن درمیان میں کیا ہے وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے اس خط کے جو درمیان کا حصہ, ہے, دیوان حصہ دیوان ہے اس میں ہم ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم مسیح کے لیے محفوظ, دا دا دا دا محفوظ دا ہوئے دا ہیں دا اور وہ ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچائے گا کس طرح سے ایمان کے وسیع لہٰذا اس خط کی جو بڑی مرکزی آیت ہے وہ تیسری آیت ہے ہم اس کو پڑھیں تیسری آیت کو اور آج ہم اس تیسری آیت کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا so right وہ اپنے میں, جو جود ہے, کرتا ہے اس تم اس ایمان کے واسطے جاف کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے. ایمان کے لیے کیا کرو جاف اور جاف کے کا مطلب ہے محنت کرنا پسینا بہاؤ جاف کے کا مطلب ہے زور لگانا ٹائم اسپینڈ کرنا انرجی اسپینڈ کرنا مقابلہ کرنا کیا کہتا ہے یہودا اپنے ایمان کے لیے جا پشانی کرو یہ ہے ہمارے آج کے پیغام کی ہیڈنگ اب سا میرے پیچھے بولے اس ایمان کے واسطے اس ایمان کے واسطے جا پشانی کرو करो پچانی کرو جا پیشانی کرو جاؤ پچانی کرو جو مقدسوں کو ही مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا गया था بار سونپا گیا تھا چار باتیں ہم سیکھیں گے اس آئیت میں سے آج نمبر ون مقدسوں کو ایمان دیا گیا ہے نمبر دو ہم نے اس ایمان کے لیے جان فشانی کرنی ہے نمبر تین اگر ہم نے اس ایمان کے لیے جان فشانی کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایمان کو خطرہ ہے ایمان سے برگشتہ ہونے کا خطرہ ہے اس لیے ہم نے اس کے لیے جان فشانی کرنی ہے نمبر چار یہ جو جانفشانی ہے یہ پاسز نہیں کرنی ہے بلکہ ہے تم کو کس کو کلیسیا سیا ایمانداروں کو اپنے ایمان کے لیے کیا کرنا ہے جان پچانی کرنی اب ہم ان چار باتوں کو ون بائی ون ڈٹیل میں اسٹڈی کریں گے پہلی چیز کیا ہے مقدسوں کو ایمان دیا گیا دیر از اے فیت وانس فار آل ڈلیورڈ ٹو دا سینٹ مقدسوں کو so, ایمان دیا گیا ہے آپ مقدس ہیں آپ کو کیا دیا گیا ہے ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان دیا گیا جب خدا نے آپ کو ایمان دے دی اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کو بہت کچھ دے دیا خدا نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے پہلی چیز جو اس میں اسٹڈی کریں گے پہلے پوائنٹ میں وہ ہے ایمان کیا چیز کہتے ایمان دے دیا گیا ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے دی ایمان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے تھوڑی کے مطابق ایمان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا اگر اس میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہے تو آدھا ایمان اور آدھا ایمان غلط ایمان ہے آدھا ایمان کیا ہے وہ کوئی ایمان نہیں ایمان کیا ہے پورا ایمان ہونا چاہیے تو ایمان دو چیزوں سے مل کر ہے نمبر ون یسو مسیح پر بھروسہ کرنا ٹرسٹ ان کرائسٹ ایمان کیا ہے یسو مسیح پر بھروسہ کرنا یسو پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کلام پہ بھروسہ کرنا یسو مسیح کیا ہے کلام ہے کلام مجسم ہوا دوسری بات دوسری چیز جو ایمان کا حصہ ہے وہی ہے پہلی چیز ہے یسو مسیح پر بھروسہ کرنا دوسری بات یسو مسیح کے متعلق سچائی ٹرسٹ ان کرائسٹ اینڈ ٹروت اباؤٹ کرائس یسو مسیح کے متعلق سچائی تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں تو دو چیزیں مل کر ایمان بناتی ہیں بھروسہ اور سچائی یسو پر بھروسہ رکھنا اور یسو کی سچائی کو جاننا احباب ان کو مقدس کر سچائی کے وسیلے سے مقدس کر اور تیرا کلام سچائی تو ایمان کیسے ایمان کیا ہے جو ایمان, ایمان کا پلر ہے وہ کیا ہے ایمان, ایمان کیسے بنتا, بنتا ہے یسو پر بھروسہ رکھنا اور آر سچائی سے واقف ہونا تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد سچائی کو جاننے کا مطلب کیا ہے تعلیم بائبل کی سچائی بائبل کی تعلیم ہے بائبل کی تعلیم یسو کی تعلیم ہے تو سچائی کا مطلب کیا ہے تعلیم تو ایمان کا مطلب کیا ہے یسو پر بھروسہ رکھنا اور یسو کی تعلیم رکھنا یسو پر بھروسہ رکھنا اور یسو کی تعلیم رکھنا اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کچھ لوگ یسو پر بھروسہ رکھتے ہیں یسو یہ کر دے گا یسو وہ کر دے گا یسو یہ کر سکتا ہے لیکن وہ تعلیم کو نہیں جانتے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کا ہوشیار رہا تجھے کیسی تعلیم ملی ہے کچھ لوگ بھروسہ رکھتے ہیں لیکن تعلیم کو نہیں سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس بڑی تعلیم ہے تھیولوجی ہے نالج ہے لیکن وہ بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ شفا دے گا کہ وہ موجودات کرے گا کہ وہ میری مدد کرے گا تو ایمان کیا ہے بھروسہ اور تعلیم اگر اس میں سے ایک چیز ہے تو آپ کا ایمان لنگڑا ایمان ہے بھروسہ رکھیں تعلیم حاصل کریں یسو پر بھروسہ رکھیں یسو کی تعلیم حاصل ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کی تعلیم سے مسیح کے کلام سے اور کلام کیا ہے تعلیم ہے خدا کا کلام خدا کی تعلیم ہے تو ایمان کیا چیز ہے دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے یسو پر بر بھروسہ اور یسو کی تعلیم کو پورے طور سے جاننا مثال کے طور پر جو ابلیس ہے شائطین ہے ان کے پاس تعلیم ہے یسو کی تعلیم کو سمجھتے ہیں شایدین بھی اس کے سامنے تھر تھراتے اور کامتے ہیں وہ بھی اس تعلیم سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے بدلوئے بہت سے حوالے کوٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھروسہ نہیں رکھ سکتے وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں وہ یسو کے ساتھ چل نہیں سکتے تو ایمان کا بیلنس کیا ہے یسو کی تعلیم سے واقف ہونا اور یسو مسیح پر بھروسہ رکھنا یسو مسیح پر اتقاد رکھنا کہ جو وہ کہتا ہے کرے ایمان سے زیادہ تعلیم جو تعلیم ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایمان کی بنیاد جو حق ہے حق وہ تعلیم بناد پر بناد جو حق جو حق ہے جیسے آپ کی تعلیم ہوگی ویسا آپ کا ایمان ہوگا اگر آپ کو سکول میں ایولیوشن پڑھائی جائے گی ایوولوشن اردو میں کہتے ہیں ارتقاء کے بارے میں پڑھایا جائے گا تو آپ کے ذہن میں ایولیوشن ہوگی کہ انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہوا لیکن اگر آپ کو تعلیم دی جائے گی اسکول میں کہ دنیا کو خدا نے بنایا ہے تو آپ کا ایمان کیا ہوگا دنیا کو خدا نے بنایا ہے تو ایمان کس پہ ڈیویلپ ہوتا ہے تعلیم اب چرچ میں ایمان تو ہے بہت سے لوگوں کے پاس ایمان ہے لیکن غلط ایمان کیونکہ غلط تعلیم اور غلط ایمان کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں غلط چیز فائدہ نہیں نقصان دیتی ہے اگر آپ کی زندگی غلط ہے آپ کا رویہ غلط ہے آپ کی سوچیں غلط ہیں اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان بیسک چیز کیا ہے سچائی کی تعلیم یس کے بارے میں تعلیم خدا کے بارے میں تعلیم پاکرو کے بارے میں تعلیم دعا کے بارے میں تعلیم نعمتوں کے بارے میں تعلیم معذات کے بارے میں تعلیم ٹیچنگ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیوں درست تعلیم ہوگی درست ایمان ہوگا اگر تعلیم غلط ہو جائے گی تو ایمان غلط ہو جائے گا اگر آپ غلط سچائی سے واقف ہوں گے تو آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا وہ غلط ہو جائے گا اگر آپ کا ایمان غلط ہو جائے گا تو آپ کا دل غلط ہو جائے گا رونگ فیتھ رونگ ہارٹس رونگ ٹیچنگ رونگ فیتھ رونگ فیتھ رونگ ہارٹس آپ کے جو دل کے خیال ہیں فیصلے اندیشے ہیں وہ غلط ہو جائیں گے اگر دیر لاکھ میں غلط ہو جائے گا آپ کے فیصلے غلط ہو جائے گا بہت سے لوگ اپنی زندگی میں غلط فیصلے کر لیتے اس لیے ان کی تعلیم دلت غلط ہے ان کا ایمان بیسیکلی تو آج چرچ کی مین پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان تو ہے لیکن غلط ایمان ہے تعلیم تو ہے لیکن غلط تعلیم ہے چرچ کی بہت جو تعلیم ہے وہ غلط ہے ہر وہ چیز جو بائبل میں نہیں ملتی ہے وہ غلط ہے چاہے اس کو میں پریز کرتا ہوں چاہے اسے کو کوئی اور پریج کرتا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتا ہوں. ہر وہ چیز جو بائبل میں نہیں ہے وہ کیا ہے غلط ہے اگر کوئی آپ سے کہے یہ فلاں تعلیم ہے اسے کہیں مجھے بائبل میں دکھا دے بائبل کے علاوہ جو بھی تعلیم ہے وہ ابلیس کی تعلیم ہے بائبل کے باہر جو بھی تعلیم ہے مسیحی دنیا میں وہ خدا کی تعلیم نہیں ہے کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق بائبل خدا کی تعلیم ہے مثال کے طور پر ہمارے ملک میں سادو ازم بڑا ہے اور میجورٹی جو سادو ہیں یہ چلا کیا ہوئے نہ ہوئے اور وہ سب کو گمراہ کر رہے ہیں اور ابریز کتاب اچھے لوگ بھی ہیں اچھے سادو بھی ہیں جو ٹھیک ہیں لیکن موسٹ آف دم یہ چلہ پارٹی ہے ان سے اب تعلیم کی بات کریں کوئی نہیں پتا دعا کریں گے ٹھیک ہو جاؤ دعا امپورٹنٹ نہیں تعلیم امپورٹنٹ اپنی اور اپنے تعلیم کی خبر گیری کر تجھے کیسی تعلیم ملی جو تعلیم ت نے مجھ سے پائی وہ اوروں کو بھی منتقل کر ہماری کلیسیوں میں یہ بڑی لانت آ گئی ہے کہ ایسے بہت سے خادم جو دو نمبر ہیں وہ چیڑ کو اور بھیڑوں کو گمراہ کر رہے ہیں کئی دفعہ لوگ کیسے دعا کرتے ہیں تھوڑے سر سے بائبل رکھیں گے تو ہم نظر آئے گا بائبل چیمرہ لگا سب چلہ پارٹی ہے جی گھر سے باہر نکال دفاع کر دیں گے گھر میں ابلیس کے فرزند ہیں جو چیز بائبل میں نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں بائبل کی سکسٹی سیون کتابیں نہیں ہیں سکسٹی سکس کتابیں جو کچھ خدا نے ہمیں تعلیم دینی تھی خدا نے ہمیں دے دی کہہ لوگ آج دعا کرائبل چھولی چ رکھ لوگ دی کتاب ہے تھوڑی دعا کرا گے خدا تہن چپا دے گا بھائی جی کتنی ہے بائبل جو تعلیم بائبل, بائبل کی نہیں بائبل ہے وہ ابلیس کی طرف سے, سے ہے کرسچن ولڈ کی بات کر سو so ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے ابلیسی قوتوں کا فلڈ ہے کہ کلیسیا کی تعلیم کو خراب کر دیا جائے اس لیے یہودا کہتا ہے ایمان کے واسطے جا فشانے کا اپنی تعلیم کے لیے جا فشانے کا اپنے ایمان کے لیے جا پشانی کر کے تجھے کیسی تعلیم ملی کیونکہ جیسی آپ کی تعلیم ہوگی ویسے آپ کا ایمان ہوگا ہماری تعلیم بائبل کی تعلیم ہونی چاہیے دوسری بات جو ہمیں آئت میں نظر آتی ہے ابھی ہم پہلا پوائنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ایمان کے لیے جا پشانی کرو جو مقدسوں کو سونپا گیا دوسری بات جو ہم اس پوائنٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور یہ تعلیم مقدسوں کو دی گئی ہے کس کو دی گئی ہے مقدسوں کو سینٹس انگلش کی بائبل میں لکھا ہے بائبل میں جب مقدس کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب میں اور آپ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے نئے ادرامے میں کہ ریفرنس سے جب سینٹس کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے رسول اور رسولوں کے شاگرد اینڈ دیٹ ساٹ ان وے ہم آج سینٹ ہیں مقدس ہیں ان ا وے ایک طرح سے ہم خدا کے برگزیتا ہیں لیکن جب بائبل جس کو مقدس کہتی ہے جب ریفرنس کے طور پر آتا ہے اس کا مطلب ہم نہیں رسول اور ان کے شاگرد رسول اور ان کے شاگر اس کے علاوہ بائبل کی لینگویج میں اور کوئی مقدس نہیں جب بائبل کی جہاں تک بات ہے اس کا مطلب ہے یہ تعلیم کس کو دی گئی ہے رسولوں کو کس کو تعلیم دی گئی ہے رسولوں کو نیا رسولوں کی تعلیم اور رسولوں سے یہ تعلیم مقدسوں کو پہنچی جو ان کے شاگرد تھے اور آج مقدسوں سے ہم شگردوں تک پہنچے اس لیے ہماری تعلیم وہ ہونی چاہیے جو رسولوں کی تعلیم تو پھر ہمارا ایمان وہ ہوگا جو رسولوں کا ایمان پھر ہمارے کام وہ ہوں گے جو رسولوں نے کام کا پھر ہماری کلسیا ریا اس کا مطلب نہیں وہ جو رسولی کلسیا مشن کی میں بات کر رہا ہوں بلکہ میں رسلی کرسیا بائبل کی بات کر رہا ہوں اپ کس قیدے پہ ایمان رکھتے ہیں رسولوں کے قیدے پہ لیکن نا آپ کی کتاب میں قیدا ملے گا یہ کیا ہے رسولوں کا قیدیدہ یعنی وہ ایمان وہ تعلیم جو رسولوں کو ملی وہ تعلیم جو انہوں نے کو دی اور پھر وہ تعلیم آج ہم اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم نہ لگتے خدا نے مجھے یہ کہا ہے ٹھیک ہے خدا نے کہاں لکھا ہے جب رسول ختم ہو گئے تو تعلیم کا پیریڈ ختم ہوتا جو خدا نے بتانا تھا خدا نے بتا دیا ہماری بیسک فنڈامینٹل کرسچن ڈاکٹرائنس رسولوں کی تعلیم ایک ہی بنیاد ہم نبیوں اور رسولوں کی فاؤنڈیشن پہ تعمیر کیے گئے ہیں اور اس تعلیم کون سی ہے درست تعلیم کون سی ہے جو رسولوں نے رسول, لونے لونے جتنا رسول بولتے ہم بولیں گے جہاں پر وہ خاموش ہمیں خاموش رہنا پڑے ہماری تعلیم کی بنیاد رسولوں کی تعلیم اور رسول کون تھے بارہ رسول پلس پالوس اور اس کے بعد پلس یقوب اور یہود جو ابتدائی دیورس تھرٹی اپ ابتدائی کلیسیا میں تیس بتیس کے قریب رسول تھے جن میں سے دو جو تھے وہ لیڈیز تھے خواتین تھی بہنیں تھے ملی ہے ملے گی یہ ہماری بنیاد ہے رسولوں کی تعلیم مقدسوں کو تعلیم دی گئی تیسری بات اس شاید کے تعلق سے تم اس ایمان کے واسطے جا پیشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا کتنی دفعہ دیا گیا تھا ایک ہی بار یہ تعلیم یہ ایمان ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے دے دیا دی�� گیا ہے نہ اس سے نکالا جا سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ تعلیم مکمل کتی دفعہ دیا گیا ہے ایک ہی مرتبہ ونس اینڈ فار آل دوسری مرتبہ نہیں دیا جائے خدا نے مجھے یہ تعلیم دی۔ دیا خدا نے مجھے یہ تعلیم دی کوریا میں جب بیداری آئی ہے تو بڑی بدتیں بھی وہاں پہ آ گئی بڑی نوی نوی تعلیم آ گئی ماشاءاللہ پاکستان بھی آ گیا وہ تعلیم جو رسولوں کی نہیں وہ تعلیم ابلیس کی طرف سے چرچ میں آئی ہے وہ ڈول چرچ ہیں وہ ابلیس کے چرچ ہیں جو رسولوں کی تعلیم کے سے ہٹ کر تعلیم دیتے نے کہا جو ان کا ان کا فاؤنڈر تھا آم اسٹرانگ خدا نے مجھے نئی تعلیم دی ہے دیا نئی تعلیم کتوں آ گئی یودا نے کہا ہے تعلیم ایک ہی دفعہ دے دی گئی ہے فینش اس میں اضافہ نہیں ہو سکے مون سنگھا کوریا میں اس نے اپنی ایک نئی بزنس شروع کی مور بن سے اپنی نئی بزنس شروع کی خدا نے یہ ہمیں نیا مکاشفہ دیا ہے کوئی مکاشفہ نیا مکاشفہ نہیں ہے ایک ہی ہمارے پاس مکاشفا ہے جو رسولوں کی تعلیم اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہے جہاں تک ڈاکٹر کا تعلق <دائنس> ہے اٹس فنشڈ بائبل, بائبل نے اسے اس ختم کر دیا خدا <دائنس> ایک ہی ایک ہی دفعہ بول ہے نبیوں کی, کی معرفت رسولوں کی معرفت اور اس نے ایک ہی دفعہ میں اپنی ساری جو تعلیم ہے اس کو مکمل کر دی ہے آج ہماری تعلیم کا پیمانہ بائبل مقدس اس سے باہر کی تعلیم خدا کی تعلیم نہیں ہے کوئی اس طرح سے دعا کرتا ہے جیسے بائبل نہیں بتاتی ہے اس سے پوچھیں دعا سیکھی بائبل اس سے نظر نہیں آدی دوبارہ نہ ہونا بڑی مہربانی ہمیں بائبل کی تعلیم پر چلنا ہے اس ایمان کے لیے جافشانی کرو اس تعلیم کے لیے جافشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی دفعہ سونپا گیا ہے میرے سے نکالے موتیس کا پہلا خط میں کچھ حوالے چاہوں گا ہم پڑھے کچھ حوالے ہم جلدی سے پڑھتے جائیں تو موتیس کا پہلا خط تیسری ایت پہلے باغ کی جس طرح میں نے دنیا جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دے حکم کر دے اور طرح کی تعلیم رسول کہہ رہے ہیں پالوس کہہ رہا ہے اپنے اپنے شگید اپنے بیٹے تموتی سے ان لوگوں کو حکم کر دے اور طرح کی تعلیم کسی اور تعلیم کی اب گنجائش نہیں ہے جو ہمیں رسولوں نے دے دی ہے وہ فائنل ہے اور والا پڑھیں چھٹا باغ تیسری آئے تیسری اور چوتھی آئے اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداون خدا مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں کلام خود ہی بولتا ہے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی اور قسم کی تعلیم دیتا ہے اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں اسے بحث کرنے کا مرض ہے اور حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بد ان کی سنگی میں ہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری کیا تعلیم ہے خدا اس سالوس ہے سا. سمجھ آتی نہیں آتی خدا نے کہا میں تین ویز میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں خدا باپ ہے خدا بیٹا ہے خدا رول ہے یونیٹیرینس کو ٹرینیٹی کی تعلیم کی سمجھ نہیں آتی ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے لیکن انہیں بحث کا مرض ہے ہم وپتشما دیں گے تو باپ بیٹر کے نام پہ وپتشما دیں گے کیونکہ رسولوں کی تعلیم یہی تعلیم ہے ہم پاک شراکر لیں گے کیونکہ یہ رسولوں کی تعلیم ہے ہم پانی کا وپتشما لیں گے کیونکہ یہ رسولوں کی تعلیم ہے ہم رول قدس کا وپتسما لیں گے کیونکہ یہ رسولوں کی تعلیم آئے ہم دہ دیں گے کیونکہ یہ رسولوں کی تعلیم ہے ہم دعا کریں گے دنگے, ہم رفاقت رکھیں گے کیونکہ یہ رسولوں کی تعلیم ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے دعاوں کے سامنے اچھا اقرام کیا تھا ایمان کی اچھی کشتی لڑ And ایمان مینس تعلیم اور یس مسیح پر بھروسہ یہودا بھی یہی کہتا ہے ایمان کے لیے جان کرو کروس کہتا ہے ایمان کے لیے کشتی کرو بیسو اور اکیسویں آئے اس امانت کو حفاظت سے رکھ اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےحدہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں تم پر فرض ہوتا رہا پال از ویری کیئر فل اس ایمانت کی حفاظت کر یہ یا موتیس اس ایمانت کو حفاظت سے رکھ کس ایمانت کو تعلیم کو جو محنت دے دی ہے وہ کیا ہے ایمانت اور اسی کیا کر حفاظت کر کوئی اس میں سے کچھ نکال نہ لے اور کوئی اس میں سے ڈال نہ دے غلط تعلیم کیا ہے بکواس ایز فار ایز گاڈ از کنسرن غلط تعلیم کیا ہے فلشنس ہے اس پر توجہ بعض اس کا اقرار کر کے بعض غلط تعلیم کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں اگر آپ کا ایمان غلط ہو جائے گا آپ کی نجات غلط ہو جائے گی جو ایمان سے برگشتہ ہو گیا ہے وہ نجات سے برگشتہ ہو گیا ہے تو ایمان کا تعلق کس سے ہے نجات سے ہے غلط تعلیم ہمارے ایمان کو غلط کر دیتی ہے اور غلط ایمان ہماری نجات کو غلط کر دیتا ہے سو اس تعلیم کی کیا کر حفاظت اس ایمان کی حفاظت کر ایک پینٹی کوسٹل گروپ ہے وہ دعا کرتے ہیں جی آپ کو روح قدس ملے گا اب سب بولے باردے باردے باردے باردے باردے آدھے گھنٹے بعد تاریخ زبان آپ ہی تھا جی کچھ اور ہی بولنا شروع کر ڈینگ ڈاؤن ہی شروع ہو جاؤ یہ رسولوں کی تعلیم نہیں ہے خدا, سکر خدا اپنے سے اپنے روس سے پھڑ دے اور سیکنڈ کے دل میں ایمان ہے وہ میں ایمان لایا اور بولا اب غیر زبان نے بولنا شروع کر دیں گے کچھ دو نمبر کھادے ایسے پیسے دو تو دعا کر آ تم نے مفت پایا تم مفت ہے تو شواد ٹھیکہ لیتا ہے وے. اگر درست تعلیم آپ کے اندر ہوگی تو درست ایمان ہوگا درست نجات ہوگی آپ کی زندگی میں صحت تندرستی برکت سلامتی آپ کی زندگی میں ہوگی اس تعلیم کی حفاظت کریں، رسولوں کی تعلیم کی حفاظت کریں اس کو یقین نہ جانے آپ کی نجات آپ کی آئندہ کی زندگی اس ساری تعلیم پہ ہنچ کرتی ہے ڈپینڈ کر پاکستان کے چیرچ کو غلط تعلیم جتنا نقصان پہنچایا ہے یہاں پہ لکھا ان ایمانوں کے لیے جانفشانی کا بلکہ اس ایمان, ایمان کے لیے ہمیں ایک ہی تعلیم دی گئی ہے ہمیں ایک ہی ہم ایمان دیا گیا ہے ہمیں ایک صل... ہی بپتشما دیا گیا ہے ہمیں ایک ہی روح دیا گیا ہے ہمیں ایک ہی نجات دی گئی ہے ہمیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے دو نہیں ہے دو ایمان نہیں ہے ہمیں ایک ہی ایمان دیا گیا ہے اور وہ کون سا ایمان ہے رسولی ایمان اگر آپ کی زندگی میں پوسٹول فیت ہوگا آپ کی زندگی میں پوسٹولک ہوگی اگر رسولی ایمان اور رسولی تعلیم آپ کی زندگی میں ہوگی تو رسولی مسا آپ کی زندگی میں ہوگا ہم یہ کہ یہی رسولوں جیسا مسا کہ رسولی تعلیم ہوگی تو رسولی مسا ہوگا آپ رسولوں جیسے کام کریں اور ایک ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کو ایک ہی طرح سمجھا جا سکتا بائبل کا ایک ہی مطلب ہے ہم کئی دفعہ باتیں, باتیں کرتے ہیں اس کے دو مطلب ہوتے ہیں زومانی بات, بات کہ ایسی بات کچھ ہو رہے ہیں مطلب ساڈا کچھ ہو رہا ہے ہم کئی دفعہ ایسی بات کرتے ہیں اس کے تین میننگ نکلتے ہیں لیکن خدا جو بات کرتا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہی مطلب ہے جو خدا کہنا چاہتا ہے گیٹ دا پوائنٹ کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہے کسی گھر جاؤ جی چاہ پینی جیسے چاہے پیو گے مرضی ہے مطلب دو گے پی لگے نہیں دیر سیدھی طرح کو گلا بیٹھتا پہ جی چاہ پینی نہیں پینی کوئی نہیں پینی سمپل اس طرح ترجیح دے دو ٹھیک ہے جس طرح کہ خدا کی تعلیم ایسی بات نہیں ہے وہ کہتا دعا کرو اس کا مطلب ہے لاسٹ میں کہنے دل کا دا جی کرو جی آج نہیں دل کا دا نہ کرو بلا ناگا توبہ کرو بائبل ڈیفنیٹ ہے تو تعلیم کیا ہے ایک ہی ہے ایمان ایک ہی ہے جو کچھ اسے ہٹ کے ہے وہ بلیس کی طرح سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں صاحب چیز کا ہے مطلب کر دینے میرے خیال کے مطابق کہہ رہے ہیں مطلب نہ میرا مطلب ٹھیک ہے نہ اس کا مطلب ٹھیک ہے اصل تعلیم وہ ہے جو رسول کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے ایک چیز کا ایک ہی مطلب ہے بپتسمے کا مطلب بپتسمہ ہے توبہ کا مطلب توبہ ہے نجات کا مطلب نجات تھا شفا کا مطلب شفا ہے جو کچھ خدا کہتا ہے وہ سنگلر ہے اس کا ایک ہی میننگ ہے وہ ہماری طرح سے ایک بات میں پانچ باتیں نہیں کہتا ہم اس میں سے ڈفرنٹ پرنسپلس نکال سکتے ہیں لیکن جو بیسک ڈاکٹرائن ہے جو بیسک بات ہے وہ ایک وہ دو نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیں ایک ہی ایمان دیا گیا ہے ایک ہی تعلیم دی گئی ہے اور وہ رسولی ایمان اور وہ رسولی تعلیم ہے اور وہ رسولی مسئلہ آئی مین اس ایمان کے لیے جا پشانے کرو ٹھیک تعلیم کے پیچھے جائیں چاہے ایک گھنٹہ سفر کرنا پڑے بدو اندرہ کاری نہ بہہ رہی ہے درست تعلیم کے پیچھے جائیں خدا سے کہیں مجھے اس چرچ میں لے کے جا جہاں پہ تیری درست تعلیم آئے اینڈ یو ول انجوائے آف دا ولڈ آف گاڈ اگر آپ کو درست تعلیم ملے گی آپ اس کے بینیفٹس انجوائے کریں گے آپ اس, اس درست تعلیم کی برکات کو انجوائے کریں گے. اس کا پھل کھائیں دوسری بات اس ایمان کے لیے جاپشانی کرو اس درست تعلیم کے لیے جان جاپشانی کرو محنت کرو ہم لاکھوں روپیہ لگا کے ٹیپس کیسٹس کتابیں سٹیکرز اس ملک میں فری تقسیم کر رہے ہیں اس پیسے سے ہم بلڈنگ بنا سکتے ہیں اس پیسے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں شاید اس پیسے سے میں اپنی گاڑی بہتر لے سکتا تھا لیکن سب چیزوں سے قیمتی چیز تعلیم ہے جہاں تعلیم غلط ہو جائے گی ایمان غلط ہو جائے گا ایمان غلط ہو جائے گا نجات غلط ہو جائے گا ایمان کے لیے جان پشانے کا اس تعلیم کو پلانے کے لیے راجہ آپ کو چندے کی تعلیم میں اپنی بالیاں ڈالنی پڑتی یا ڈال دیں زیور دینا پڑتا ہے دے دیں کیونکہ ایمان سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں اس ایمان کے لیے جان پشان کا پندرہ سو پچپن میں انگلستان میں ایک ملکہ ہوئی اس کا نام تھا کون میری اور وہ کیتھلک رولر تھی انگلستان میں پندرہ سو پچپن سے لے کر پندرہ سو اٹھاون تک چار سالوں میں اس نے دو سو اٹھاسٹھ ایٹی ایٹ خادموں کو قتل کو جلا دیا. سڑکوں پہ کھڑا کر کے ان کو آگ لگا دی صرف اس لیے کہ وہ درست تعلیم دے رہے تھے اور ان ٹو خادموں نے اپنی جان دے دی کیونکہ تعلیم ان کے نظر میں ان کی جان سے زیادہ قیمتی تھی یہ وہ ریفارمنس ہے جن کے خون کی وجہ سے آج ہم کیتلک کی غلامی میں سے نکلے ہیں اور درست تعلیم ہم تک پہنچی ہے اس میری کو جو نام دیا گیا ہے ہسٹری میں اس سے کہتے ہیں بلڈی میری اس کے ہاتھ مقدسوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں 288 ریفارمرز کو اس نے زندہ جلا دیا ان شہیدوں کے لیے زندگی قیمتی نہیں تھی ان شہیدوں کے لیے ایمان قیمتی تھا جان دینے تک وفادار رہے میں تو یہ زندگی کا کیونکہ ہماری نجات ہمارے ایمان پہ ڈپینڈ کرتے اور جب انہیں درست تعلیم مل گئی میری سے کہا جب تک ہم اس روشنی سے نا واقف تھے ہم اس سے غلام تھے اب ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے ہم درست تعلیم کو فالو کریں پڑھے ذرا کے شروع میں کیا لکھا ہے پہلی لائن پڑھ دیں پہلی دو لائنیں پڑھ دیں پہلی دو لائنیں پڑھ دیں, پر دیں, پر دیں, پر دیں, پر دیں اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس پہ ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاؤ فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپنا ہے جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا میں تمہیں کس چیز کے بارے میں لکھ رہا تھا نجات کے بارے کس کے بارے میں لکھ رہا تھا سب کے ہیں نجات کے بارے نجات کے بارے جس میں ہم سب شریک ہیں اس نجات میں ہم سب شریک ہیں تو اس نجات کے تعلق سے میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے ایمان کے لیے جان پیشانی کرو اپنی تعلیم کے لیے جاپشانی کرو آپ کی تعلیم کیسی ہے جیسی آپ کی تعلیم ہے ویسا آپ کا ایمان ہوگا ویسی آپ کی نجات ہوگی رانگ ٹیچنگ رونگ فیتھ نو سلوش کوئی نجات نہیں جو کچھ بائبل میں نہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اگر بائبل میں آپ کو روزری ملتی ہے اٹس گڈ اگر بائبل میں نہیں ملتی ہے اٹس فروم ٹیمل اگر بائبل میں نوینے ملتے ہیں اٹس گڈ اگر بائبل میں نہیں ملتے ہیں اٹس اٹس سو کلیم بائبل میں کوئی اور تعلیم ہے جو بائبل کی تعلیم ہے دیٹس فائن جو, جو, جو بائبل کی تعلیم نہیں وہ بدروں کی طرف سے یہ ایمان ایک دفعہ مقدسوں کو سونپ بائبل میں ملے ملتے ہیں ویری گڈ کریں آپ بھی میلے نہیں ملتے ہیں ابلیس کی طرف سے ہماری زندگی اور نجات اور تعلیم کی بنیاد کیا ہے یہ سمسیح کی تعلیم کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے کوئی اس میں سے نکال نہیں سکتا اور بائبل کی ساری تعلیم کا نچوڑ کیا ہے فضل کیا ہے فضل فضل, فضل کا مطلب ہے مفت ملا ہے بائبل کی ساری تعلیم کا نچوڑ کیا ہے فضل میرا فضل تیرے لیے کافی ہے تو بیمار ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے تو مصیبت میں ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شفا پانی اے کرو اے, اے کرو شفا مل جائے گی ایسے پیسے دوا دا شفا دے گا راج میں خدمت میں ہوں خدا کے راج میں ٹیچر ہوں فزل. خدا سے ملتی ہے اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا خدا ہے کوئی جمعہ بازار تو نہیں ایوری تھنگ وچ کمس فرام گاڈ یو نیڈ ٹو پے نت یو جس نیڈ ٹو پے مفت, مفت خدمت کیسے ملی ہے؟, ہے مفت ملی مفت دیر ہے دیر خدمت کرنے کرنی چاہیے مفت کرنے چاہیے خدمت کریں بغیر کسی اجرت کی خدمت کریں خادم ہیں یقین جانیں خدا آپ کی حاضرت کو پورا کرے انسان آپ کی حاضرت کو پورا نہیں کر سکتا ہے خدا آپ کی حضرت دینے پڑتے ہیں whatever ایور from God that is free it depends upon grace گریس خدا کا ریسو آپ کی زندگی میں ہے درست تعلیم آپ کی زندگی میں ہے خدا کا فضل آپ پہ ہوتا رہے گا خدا کا فضل آپ کو ملتا رہے گا تیسرا پوائنٹ اسٹڈی کریں گے اس تعلیم کو خطرہ ہے ہر دور میں خطرہ تھا ہر دور میں اس کے لیے مقدسوں نے قربانیاں دی ہیں آج بھی اس تعلیم کو خطرہ ہے چرچ کے اندر سے باہر کی بات نہیں کہہ رہا چرچ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے چرچ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے میں اپنے کلچیا کی بنیاد چٹان پہ رکھوں گا اور اس پر غالب نہ آئیں گے چرچ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی چیز باہر سے چرچ کو برباد نہیں کر سکتی ہے چرچ کو اندر سے خطرہ ہے اور چرچ کے کی اندر کیا ہے غلط خادم غلط تعلیم وہ لوگ جو غلط خادم ہیں جو تعلیم ہمیں دیتے ہیں وہ بکواس کے برابر ہے غلط تعلیم کس کے برابر ہے بکواس کے برابر جس ٹک دم آؤٹ گھر سے باہر نکال دیں غیرت رکھیں خدا کی تعلیم کے لیے درست تعلیم کے لیے جا جافشانی کریں غصے سے نہیں محبت سے لیکن تعلیم کو اپنی زندگی سے نہ جانے چرچوں کے اس سے خطرہ ہے اندر سے خطرہ ہے جھوٹے خاتموں سے جھوٹے نبیوں سے جھوٹے رسولوں سے جھوٹے بسپوں سے جھوٹی منسٹری سے چرچ منسٹر کو کیا ہے خطرہ ہے اگر میں اپنی کلیشیا کے لیے فکرمند ہوں تو باہر کی طرف سے نہیں کہ باہر سے کیا ہو جائے گا میں فکر مند ہوں کہ اندر سے کیا ہو جائے گا اندروں سے آئی بگڑیا پیار سب تعلیم کا ستیہ ناس ہو رہے پاکستان اس لیے انٹرین لوگ جن کے پاس تھیولوجی نہیں جن کے پاس کلام نہیں جن کو ایمان کی پوری سمجھ نہیں لوگوں کو ٹیڑی مٹیڑی تعلیم دے رہے ہیں اس لیے ہم جی بی ایم میں پورا ایفرٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے روپیہ پیسہ خرچ کر کے تعلیم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے تعلیم پہ نجات ڈپینڈ کرے گی تعلیم پہ ایمان ڈپینڈ کرے گا اور ایمان پہ نجات ڈپینڈ کرے گی اس سباب سے بہت کا بہتوں کا ایمان برگشتہ ہو گیا ہے ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے آئے چاندی کے حوالے پڑھے یہودا کے خاتمے سے اور یہودا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پرابلم یہ ہو گئی ہے چرچ میں غلط تعلیم آ رہی ہے لیکن تو اس ایمان کی حفاظت کر تو اس ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور تو ایمان کے لیے جان فشانی کر چوتھی ایپ پڑھیں گے کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں عام ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا یہ بے دین ہے اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداون یسو مسیح کا انکار کرتے ہیں کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں عام ہیں سے آم ملے ہیں چپکے سے انہوں نے چلے کا چپکے سے ہمیں آم ملے ہیں کیا شوق کرتے ہیں اپنے ہم خادم شو کرتے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے پیڑ ہیں یہ بے دین ہے اور ہمارے خدا کے فضل کو کس تعلیم کو بگاڑ رہے ہیں فضل کی تعلیم جو کچھ ہمیں خدا سے مل سکتا ہے اس کا فضل ہے اس کے لیے کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی ایمان اور اچھی زندگی آٹھویں آئٹ تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لان تان کرتے ہیں پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ غلط خادم ہے غلط تعلیم ہے اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر اپنے میں رویا دیکھیے ابلیس کی طرف سے اور وہم کیا ہے یہ خدا کی طرف سے بے کام تو ابلیس رہا ہے لیکن وہم کیا ہے یہ خدا کی طرف سے وہم کا مطلب کیا ہے کہ اصل چیز کا نہ ہونا ڈسپشن یہ خواب مجھے خدا نے دیے ہے یہ رویا مجھے خدا نے دی ہے وہم ہے جو خواب اور رویا بائبل کے مطابق نہیں ہیں، وہ خدا کی طرف سے جب خدا کو رویا دیتا ہے اس رویا کو اپنے خواب بنا لیں اس رویا کو اپنا خواب بنا لیں جو خواب خدا کو دیتا ہے اس کو اپنی رویا بنا لیں خدا نے کو پورا کرے گا وہموں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جسم کو کیا کرتے ہیں ناپاک جسم کا مطلب کیا ہے بدن مسیح کا بدل کلیشیا کیا کر رہے ہیں نا غلط تعلیم کلیشیا کو کیا کرتی ہے حکومت کو ناچیز جانتے ہیں حکومت چرچ لیڈرشپ کس کی بات ہو رہی ہے چرچ حکومت کو ناچیز جانتے ہیں اگر کوئی چرچ میں لیڈرشپ کو ناچیز جانتا ہے وہ کیا, کیا ہے بدن, بدن کو نہ پڑا وہ اپنے وہموں جی میں گرفتار ہے اور وہ ابلیس کی طرف سے کیا جی لکھا ہے وہ جی حکومت کو ناچیز جانتے ہیں جو لیڈرشپ ہے خدا کی, کی وہ اس کو, کو ناچیز جانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں عزت داروں پر لان تان کرتے خدا کے برگزیدہ پہ کون نالش کرے گا لیکن وہ لیڈرشپ پہ کیا کرتے ہیں لان تان کرتے ہیں لانتی ہیں لان تان کرتے ہیں حکومت کو نجیس جانتے ہیں عزت داروں پہ لان تان کرتے ہیں ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے غلط باری. نتیجہ کیا ہے وجہ کیا غلط دسویں آئے مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لان تان کرتے ہیں اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں اب ان خادموں کی پرابلم یہ ہے کہ جن چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں ان پہ کیا کرتے ہیں ان کے تعلق سے وہ لیڈرشپ پہ لان تان کرتے ہیں اور جن کو وہ جانوروں کی طرح جن چیز کو سمجھتے ہیں یعنی اپنی عقل سے نف سے تو بہی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں کیا وہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں اور وہ مسیح کے بدن کو بھی پاک ان پر افسوس کہ یہ کائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی ہرس سے بلان کسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے آپ وہ کیا بتا رہے ہیں ان قادموں کے لیے کہ وہ ہرس کے لیے مزدوری کے لیے پیسے کے لیے اپنا نام بنانے کے لیے کائن کی طرح خدمت کر رہے ہیں اور پورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو رانگ لیڈرشپ ہے وہ رائٹ لیڈرشپ بھی کیا کرتی ہے مخالفت کرتی جو بارہویں آیت ہے یہ زبردست آیت ہے ایک ہی آیت میں یہودا نے اتنی اگزامپل ڈال دی ہیں کہ اس ایک آیت کو, ایک آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے بارہویں آیت کو ایک پورے میسج کی ضرورت ہے آئیں اس کو پڑھیں ون بائی ون پڑھیں اس کو بریک کر کے یہ تمہاری محبت کی زیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں جھوٹے خادم جھوٹے لوگ تمہارے ساتھ ہیں کھاتے پیتے ہیں چرچ کے فنکشن ہیں بڑے آپ کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے کیا ہیں دریا کی پوشیدہ چٹانے دریا کے اندر بڑی بڑی گھر چٹانیں ہوں اور وہ چھپی ہوئی ہیں اور جب سمندری جہاز آتا ہے وہ اچانک ان سے وہ جہاز ٹکرا جاتا ہے اور مسافر برباد ہو جاتا ہے جھوٹے خادم جھوٹی تعلیم دینے والے ایسے ہیں جیسے دریا کی پوشیدہ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوایں اڑا لے جاتی ہیں بادل ہیں پانی نہیں ہے خادم کا ٹائٹل ہے نام ہے پادری ہے پاسٹر ہے لیکن پانی نہیں ہے اندر ال کو کلام کا پانی نہیں ہے زندگیوں میں تو ہوا جدھر چاہتی ان کو اڑا کے لے جاتے بھائی سنا ان کے چرچ میں فلاں چرچ چلا گیا پھر مہینے میں ان کے ڈے چرچ اور جوتے جو کو مسئلہ گا. میں فلاں چرچ چلا گیا پانی کے بادل ہے. ہوا ان کو کوئی تعلیم نہیں آتی ہوا ان کو اڑا لے جاتی پیسا مل گیا بادل ہیں جنہیں पानी اڑا لے جاتے ہیں غلط تعلیم اگر آپ کے गलत کوئی پانی نہیں آپ کو ہوا اڑا لے جائے گی آگے یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جھڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں ایسے قادم ایسی تعلیم پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں پت جھڑ بھی, بھی ہے پتے بھی چاڑ گئے ہیں پہلے زبوروں میں کیا سیکھا تھا جس کا پتہ کبھی نہیں مر جاتا اور جس کا پھال قائم رہتا ہے پات جھڑے ہیں پتے ٹونڈ مونڈے گئے ہیں پتے بھی کوئی نہیں تو پھال بھی کوئی بھی بھی نے پتے نے پتے بھی نہیں دو درہ سے مردہ اوپر سے بھی مردہ اور نکیت جڑیں بھی کوئی نہیں دعایہ زندگی بھی کو یہ سمندر کی پرجوش موجے ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں یہ وہ اوارا ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریخی دھری ہے یہ جھوٹے خادموں کے لیے جھوٹی تعلیم کے لیے جو رسولوں کی تعلیم کو جو فضل کی تعلیم ہے بائبل کے ذریعے نہیں مانتے ان کو ان کے بارے میں کہا گیا ہے بے شرمی کی جھاگ ہے میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن یہ ایسا گندا ورڈ ہے کہ وہ خادم جو جھوٹے ہیں جھوٹی تعلیم ہے اس کو پڑھ کے شرمندہ ہو جائیں وہ بے شرمی کی جاگ ہے اور گرد ستارے ہیں کبھی, ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں کیا ہیں گرد سول آئے یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری <تصفحت> کرتے ہیں یہ کون ہے بوٹ بڑھانے والے ماں باپ یہ نہیں کرتے یہ کون ہے بڑھ بڑھانے والے کون ہے بڑے بڑھانے والے ابارا گھر ستارے غلط تعلیم دینے والے اور شکایت کرنے والے بائبل میں کہ اگر کسی کو کسی کو شکایت ہو تو کیا کرے برداشت کرے اپنی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں لیڈرشپ کو فالو نہیں کرتے اپنی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے اپنی تعریف آپ ہی کرتے ہیں اپنے منصوبے آپ ہی باندھتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں گدے کوئی باپ بنا لیتے ایس کو بنا لیں گے جو ایلڈر بننے کے لائق ہی نہیں ہیں نلائک لوگوں کو آگے لے آتے ہیں نفع کے لیے کیوں پیسہ ملتا رہتا ہے نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتا ہے گدے کو اپنا باپ بنا لیتے ایسے لوگوں کو چرچ میں عہدے دے دیں گے جو روحانی ہے ہی نہیں نو مرید کو عہدہ نہ دے ایسا نہ ہو کہ وہ فخر کرے اور اب کی طرح سزا پائے لیکن وہ ویتن یہ ہے نومری نکل ہی نہ جائے نئی صاحب نہ مرید ہی نہ ہو جائے اے نو یہ اے نو وائس چیئرمین بنا لے بنا لے خزانچی بنا لے کیا کرتے ہیں نفع کے لیے لوگوں کی اٹھارہ میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میسج کو کریں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے کی خواہشوں کے موافق چلیں گے یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا وند یسو رحمت کے منتظر رہو آخری پوائنٹ میں چھوڑ رہا ہوں جو ہے کہ ہم کیسے ایمان کے لیے جان فشانی کریں گے یہ نیکسٹ کسی اور میسج میں بتاؤں گا لیکن جھوٹی تعلیم اور جھوٹے خادم کیا کرتے ہیں آدمیوں میں فرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بیارا. آج کے پیغام میں ہم نے کیسے کیا سیکھا ہے تیسری آیت اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا درست تعلیم نے درست ایمان ہوگا آپ کی زندگی میں اور اس ایمان کے درست پھل آپ کی زندگی میں ہوں گے دو دفعہ سب مل کر یہاں سے پڑھیں بھائی خورم کے ساتھ تم اس ایمان کے واسطے فشانی کرو اکٹھے پڑھیں تم اس ایمان کے واسطے جام فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا تم اس ایمان کے واسطے جام فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا ایک دفعہ اور تم ایک کے واسطے کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا آمین آخر میں میں چاہتا ہوں یہ پیغام آپ کے ساتھ جائے آپ نے ذہن میں یہ رکھیں آج میں نے یہ سنا ہے اپنی تعلیم کو درست رکھو تعلیم کے لیے جا فشانی تعلیم کے لیے جام درست تعلیم کے لیے جاپشانے کرو درست تعلیم کے لیے جاپشانی کرو خدا مدا کو برک دے